پڑت سلطان صاحب آئی نہیں سلطان صاحب نہیں آئی <تصفح> Abdel Hamid Abdel Hamid ça va Ah oui, je sais. Ah oui, je sais. اس میں وائف پڑھنے کی ضرورت ہے جس میں آخر میں آتا ہے رائے وقین البا کہاں سے شروع ہوتی ہے جی خاص طب یاد ہے صاحب نے قرباط نب القبیر آگے کیسے حفاظت نہیں ہے بجو میں بار ساری باتوں کرنے کے بعد آخر ہیں وہ صاف الباسا رائے وحین الباس اس میں انسان کی شخصیت کے انسان کی شخصیت کا ارتقا تعمیر اور تخمیز اس پر بات ہوئی ہے انسان کی تشیر کی تعمیر کا ہوا کیا جائے گا اور تشمیل اس کے کام پر ہوگی عمارت ہے اس عمارت کو مصروف کی عمارت کو بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر گرمیوں میں آدمی کو گرمی کی تکلیف نہ ہو سردیوں میں سردی کی تکلیف نہ ہو بارش سے بھی پناہ ہو اور حفاظت بھی ہو اور یہاں سکون کے ساتھ ایک عمل کو کیا جائے جو عمل ہے عبادت کا عمل ہے نماز کا عمل ہے اب کی کوئی بنیادیں اگر کر لے اور آدمی کہے سارے فوائد اس کے حاصل ہو جائے نہیں ہوتے دیواریں کر لیں کہ ہو جائے نہیں ہوتے ہیں چھت کر لے اور آدمی کہ اس پر ہو جائے نہیں تو سارے لوازمات الگ سے لے کر یہ پکڑ پورے کرنے ہوں گے آواز آ رہی ہے تک بھی سے یہ تک سارے لوازمات پورے کرنی ہوں گے بنیادیں بھی درست کرنی ہوگی دیواریں بھی درست کرنی ہوں گی چھت بھی ہوگی روشنی کا بندوبست کرنا ہوگا ہوا کا بندوبست بھی کرنا ہوگا جب ساری کی ساری باتیں وجود میں آ جائیں گی تو اس کے فوائد شروع ہو جائیں گے اور جس کی کمی ہوئی اس, بق... اس کمی کی بقدر اتنا اس کی افادیت میں کمی ہے انسان جو ہے اس کی شخصیت ہے اس کی بھی تعمیر ہوتی ہے اس شخصیت کی تعمیر کی بنیادیں ہیں اسی طرح شخصیت کی تعمیر کی دیواریں ہیں اس شخصیت کی تعمیر کی چھت ہے اس تفسیر کی تعمیر میں روشنی کے مندوبر ہے اس تفصیل کی تعمیر جو ہے وہ اس کے سارے لوازمات ہیں اس دین کو علماء اک رام نے قرآن وزم کی روشنی میں پانچ شعبوں میں بیان کیا دین پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات ہیں معاملات اخلاقیات ہیں اور معاشرتی ہیں اور سر دین جو ہے یہ دین پر بھی عمل ہو اور دین کے لیے جدوجہد بھی ہو کوشش بھی ہو کیونکہ ایک چیز اگر وجود میں ہوئی ہے تو اس کے اس کے مینٹننس کے لیے اس کے باقی اس کے بقا کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اس کے بقا کے لیے اگر مسلسل کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی ختم کر دے اور سارے فوائد اس کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے وہ ناپید ہو جائیں گے وہ دین دین جو ہے پانچ شعبے ہے اور دینی جدہ دینی کوشش ہے وہ چھ شعبے ہیں وہ چھ شعبے کون بولتے ہیں درس و تدریس ہے پڑھنا پڑھانا مدارس میں تصیب و تعلیف ہے کتابوں کا لکھنا لکھانا اس کی اشاعت کرنا لکھ کر ہاں جی دس و تدریس دس و تدریس اور تصیب و تعلیف اور اس کے بعد جو ہے تو دعوت و تبلیغ جن لوگوں کو تفسیر کے پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا کچھ لوگ دین کی ضروری ضروری باتوں کو بوٹی موٹی باتوں کو عام بہنوں کی شکل میں عمومی بہنوں کی شکل میں بیان کر کے اور عام عام لوگوں کو زندگی کو اس پر لائیں تو یہ شعبہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے ہاں جی پھر جو ہے تو مکمل شخصیت جو کی تعمیر ہو اس کے لئے بیت اللکین کا شعبہ ہے کہ انسان کابریرین کے پاس بیت ہوں اور کابرین کے پاس بیت ہو کر اپنی شخصیت کی مکمل تعمیر کرے اور و تلقین, و تلقین پھر جو ہے تو قانون و آئین اور اسلامی ریاست کا قیام اس کے لیے ایکتال اور جہت کوشش یہ ہو جی اور پھر جو ہے تو کون سا جی قانون اور کتاب کتاب کتاب اسی لیے بیان کر دیا گیا نا کتاب اسی بیان کر دیا گیا تو اس کا اب یہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر جوائٹ میں پڑی جس پر وائر کیا وسٹ صابر باسائی محبر رائے وحین الباس وابرف الباسائی محبر رائے وحین الباس اور جمنے والے مشکلات اور تکالیف کے وقت اور جمنے والے وقت جنگ بائی صاحب ادا کو پڑھنے کے بعد جو فرمایا کرتے تھے کہ صبر کرنے والے برخت جنگ تو کیا دوسرا بھی جی مار رہا ہے ہاتھ اور ہاتھ ہاتھ بیٹھے ہوئے صبر کر رہے ہیں یہ صبر ہے جنگ کا صبر کہ جنگ کا صبر کیا ہے جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے یہ جنگ کا صبر ہے صبر کی اللہ تعالی کے درجار کو برتن فرمائے ماحقین جو ہوتے ہیں وہ باتیں قرآن عدیض کی, ہی کی ہوتی ہیں بزرگوں نے بکھری بیان کی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ماقین جو ہوتے ہیں ان کو نکھار کر مودی کی شکل میں سبر لا کر بیان کر دیتے ہیں نای? ہماری خبر کے چار شعبے درج صبر خبر چار شعبے خبر چار شعبے ہیں کہ خبر صرف ہو, کسی کڑوی کی صحیح بات کو سن کر اس کو برداشت کر کے اس کو آگے جواب نہ دینا اور آگے جو ہے تو مظاہرہ کرنا برداشت کا خبر صرف اتنا نہیں ہے خبر نیکیوں پر آنے کے لیے جو تکالیف مشکلات اور رکاوٹیں آئیں اور نفس کو جو تکالیف پہنچے ان ساری تکالیف کو برداشت کر کے نیکی کو کرنا یہ صبر ہے اور برائی کو ترک کرنا برائی کو چھوڑنا برائی کے مٹانے کے لیے جو مشکلات تقالیف ناگواریاں نفس پر آتی ہیں اور مخالفتیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا یہ صبر ہے ایک صبر کا شبہ حصول, حصول تقوا نیکی کا حصول اور ماسیت کا شناخ اور, اور جو ہے تو پہلا پہلا کون سا ہوا جی دوسرا ماسیت سے شناخ اور پہلا جو ہے تو ہمارے خالیہ کا حصول ہمارے سالیہ اصول ہمارے سزا سر شناخت دوسرے بات ہو گئی ہے تیسری بات جو ہے تو تیسرا شعبہ جو صبر کا ہے وہ ہے بیماریاں تکالیف ناگواریاں لوگوں کی بخال پھال کڑوی تسلی باتیں زندگی میں جو آ رہی ہیں یہ ساری جو ہے مشکلات اور تکلیف جو زندگی کسان مسئلہ کے یہ آ رہی ہیں ان پر بات ان کو برباد اور اسے سنائے کہ خبر میدان جنگ میں اور اس اسی عائد کو پڑتا تھا وساف الباساہ برائے وقین الباس اور فر مزاق کے طور پر کہا کر کیا کہ میدان جنگ کا خبر یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہو دوسرا مار رہا ہے تو مارکے سے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہو یہ نہیں میدان جنگ کا خبر جو ہے جم کر لڑنا ہے یہ میدان جنگ کا خبر ہے تو اس پر جا کر شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے شخصیت کی تعمیر عقیدے سے شروع ہوتی ہے اور حین الباس پر جا کر جو ہے کر کی تکمیل ہوتی ہے اور اللہ تبارک کا سالہ جن لوگوں کو تبقر فلرد سی فرمایا کرتا ہے زمین میں ان کو غالب کیا کرتا ہے ان کا قانون چلتا ہے ان کا آئین چلتا ہے ان کی ریاست ہوتی ہے ان کا غلبہ ہوتا ہے ان کا دب, دب ہوتا ہے یہ ان شخصیات کا ہوتا ہے جن کی ان شخصیات کی تعمیر حین تک آ چکی ہو کہ حضرت حضرت علیہ السلام نے کام شروع کیا بنی اسرائیل میں اور پہلی بات یہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بانو اور توحید کو اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے سرپرستگی مستگی کرو اللہ کے غیر کو قلب سے نکالو اللہ تو اس طرح کی آئے تھے توحید کا سمرہ توحید کا کمال اور توحید کا سمرہ توقع ہوتا ہے توحید جب پکتی ہے پختہ ہوتی ہے اندر جمتی ہے ڈستی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو جو کمال حاصل ہوتا ہے وہ توکل ہوتا ہے تو ایسے سماج کا خیال کہ اللہ ہے توکل اللہ پر توکل کرو تو میں نے کہا توکل کیا توقع میں توقع. تو توکل ہوں اور توکل نہ دو بات میں مسئلہ حال میں بائی نہیں ہوتا کہ میں نے کہا تو آپ نے کہا توکل نہ کیا میں نے کہا توکل کرو آپ نے کہا توکل کر لیا نہیں یہ ایک میں نے تو جدوجہد ہے جس کے نتیجے میں توحید اندر گھستی ہے بجتی بچتی ہے جمتی ہے اور اس کے بعد پھر انسان کو ایک صفت ایک قوت حاصل ہوتی ہے اسے توکل کہتی تو ہو گیا پھر دوسرا فرمایا کہ نمازیں پڑھو نمازوں کو قائم کرو تو آگے سے بری شاہد نے کہا کہ یار صحیح بری صاحب کو فرعون تو نماز اللہ کا نام لینے نہیں دیتا ہے تو نماز ہم کہاں پڑھیں نماز پڑھنے کو کون چھوڑ رہا ہے ہمیں وہ آئے الفاظ ہے یہ جو لوگ بجو قبلہ تک یہ نمازیں تم جو ہے اپنے گھروں میں ہی پڑھو چھپ کر پڑھو گھروں میں پڑھو تو توحید و توکل اور نماز قائم کرنے کی محنت پر بنی صحیح کو ڈال دیا اور صرف میں نے کہا نماز پڑھو آپ نے کہا تو نماز پڑھا ہم نماز پڑھ لیں اتنی بات نہیں ہے نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے سارے اصول و شرائط کے ساتھ اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے اسلوط پڑھنا ہوتا ہے تو دونوں باتوں کو درست کیا ساتھی سے توجہ یہ پنکھے کو دیکھ رہے ہیں اللہ وہاں کہاں سے آئے اب وہ پیچھے جبھی آ کر بیٹھے ہم پنکھا چلاؤ جیسے کافی توج ہوتی ہو آتے ہی نہ مضمون پر غور کیا ہے نہ دھیان پر غور کیا ہے پنکھے پر غور کیا ہے ماسٹر نے ذرا قریب ہو جائے آگے ہو جائیں جائیں جائے گا ان شاء اللہ آواز آ رہی ہے جی آپ تک آ رہی ہے تو کلمہ نماز کی محنت پر ڈال دیا بن اسرائیل کو مسل اسلام نے اور فروغ جو ہے وہ کلم کھلم نماز پڑھ نہیں دیتا نماز اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ توحیل کے تعلق کو استوار کر رہے ہیں اور توکل پر آ رہے ہیں جم رہے ہیں ایکل فی دراز تک یہ جی محنت ہوتی رہی جی یہ محنت جب ہوتی رہی اس کے نتیجے میں فروان کی پکڑ دھکڑ اللہ نے شروع کی کہ کبھی سیلاب کا عذاب آ رہا ہے کبھی دل کا عذاب آ رہا ہے کبھی منکوں کا عذاب آ رہا ہے کبھی جواب آ رہا ہے کبھی یہ تو خون کا عذاب آ رہا ہے ایسا عذاب اللہ تعالیٰ لایا بنی سہیل پر فرونیوں پر کپتیوں پر کہ یہ بنی سہیلی پانی نکالے کنویں سے تو پانی ہو اور کپتی فرونی نکالے وہ خون ہو یہاں تک وہ کہتے ہیں اپنے ڈال میں نکال کر ہمارے برتن میں ڈالو اپنے ڈال میں نکالے پانی ہو ان کے برتن میں ڈالے وہ خون ہو جائے اور نکاح اس طرح کرو کہ پیالے کے ایک طرف تم پیو یا ایک طرف ہم پیتے ہیں جس طرف سے وہ پیتے تھے پانی ہوتا یہ پیتے تھے خون ہو تھا جو عذاب آتا مسلسان کے پاس آتے آج بھی کرتے کہ ہم مان لیں گے آپ کی بات کو اللہ سے دعا کرو کہ عذاب سے ٹل جائے وہ دعا کرتے عذاب بلتا پھر فرشتی خراب پھر اپنی خوشی خوشی پر ہو جاتا تھا یہ ساری باتیں چلتی گئیں جب ایمان والے اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں اپنے امال کو درست کرتے ہیں اور کافر کے سرد کو چھوڑتے ہیں میرے بھائی یہ بات سمجھ نہیں کی ہے جب کافر کی زندگی کو کافر کے سرد کو تیار کیے ہوئے ہوں تو کافر میں سے فرق پڑا تمہارے ایک مزدور بزرگ ہے تو کبھی کبھی آیا کرتے کہتے ہیں تمہارا اجتماع ہو رہا تھا تمہارا پرنسپل بھی آیا ہوا تھا اس میں نان جی بھائی اس سال خبر کہا سر کہ تمہارا پرنسپل بھائی ادھرواد بھی آیا تھا تمہارا پرنسپل ہے نا وہ بھی آیا ہوا تھا کہتے میں کیا میرا پریشان ہوا ہوا تھا میں اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا میں سیٹ بھیجی اور میں نے کہا اپنے بیان میں کہ رسم ہنود کی معیشت یہود کی نان دوسرا کیا کہتے تھے قانون انگریز کا رس بلّا کی مدد مانگتے ہو اس بات کو کھولو اپنے بیانوں میں اپنے اجتماع میں اس بات کو کھولو اس کو بیان کرو کیونکہ تو اپنا بیان چھوڑ کر آگے کون آئے میں ان سے ملنا چاہ تم بڑے بھرے کر میں اپنے شب دیا تھا آپ تک کوچ نہیں کرتا تھا پیغام میں نے اپنا بھائی دیا کہ میرے بھائی جو ہماری زندگی ہماری پوری زندگی اس کو درست کرنا ہو جب وہ کافر کے طرف پر ہو تو اس میں ہم مجھے فرق کیا ہوا اللہ تعالی کی مدد میرے ساتھ ہے جب کافر کے طرز زندگی میں میرے طرز زندگی میں مختلف شعبوں میں ہر کی نہیں ہے تو وہ جو ایمان پر ہوگی وہ تو آخرت میں ہو جائے گی دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوری زندگی کی تبدیلی مانگتا ہے مقصد کی تبدیلی مانگتا ہے مقصد کی تبدیلی مانگتا ہے طرز کی تبدیلی مانگتا ہے جس کو درست کر کے اللہ کے حضور ہم نے پیش کرنا ہے تو بنی اسرائیل نے اپنی زندگی درست کی اپنے عقائد درست کیے اپنی عبادت کو درست کیا اور امال میں پڑھنے لگے جس وقت مسلمان اپنی زندگی کو درست کرنے لگے اور کافر, کافر جو حکومت میں ہو اور مسلمانوں کے آگے بے بس ہو تو اس وقت دو باتوں کا اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے دن پر جبے رہو دوسری بات صبر کرتے رہو اور اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے رہو اس پر فرونیوں پر پکڑانی شروع ہوئی نو عذاب ان پر آئے ہیں اور ہر عذاب کے وقت یہ بے بس ہوئے اور علیہ السلام کہا گیا اگر ہم نازدگی کی, کی دعا مانگیں اللہ سے عذاب کو ڈال دے ہم آپ کی بات کو مان لیں عذاب چل جاتا تھا لیکن پھر اپنے شخص پر واپس آتے تھے نہیں مانتے اب اللہ تبارک تعالیٰ کرنے کے لئے امر آیا امر یہ آیا کہ آپ جو ہے ایک مزید ایک بات کا ایک, ایک کام کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو اختیار کرو اور وہ یہ ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے تو اس بات ایسا خطہ ہو ایسے ایسا علاقہ ہو ایسے آلات ہو, ہو کہ جہاں زین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہو اور آدمی کو دین کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو تو اس علاقے کے بارے میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اس علاقے سے ہجرت کریں گے بعض ماہرین نے کہہ رہے تھے نا کہ شریعت نافذ ہوگی افغانستان میں تو کیا لوگوں پر ہجرت فرض ہے فرض واجب ہے کہ نہیں جہاں پر شریعت نہیں ہے یہاں وہاں سے ڈال کریں اور یہاں وہاں سے ہجرت کریں بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہے یہ وقت شاہ روی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف ہندوستان کے بارے میں دار حرب کا فتو دیا تھا کہ یہ دار حرب ہے یہ ایسا ملک ہے جہاں مسلمان کو یا اجرت کرنی ہوگی یا لڑنا ہوگا تو شاہ قادر محد علی رحمۃ اللہ علیہ پہلا قرآن مجید کا ترجم اردو میں کیا ہوا ہے وہ ہجرت کر کے ہجرت کر کے مستقل طور پر مسجد میں موتق ہو گئے تھے اور چالیس سال احتکاب کیا ہے بہت ضروری بات ہوتی تھی تو مسجد کے کنارے اپنے چٹائی بٹھا کر بیٹھتے تھے اور باہر سے آئے ہوا آدمی ان کے ساتھ بات مانگ کرتا تھا مسجد سے باہر نہیں نکلتا جب ممبئی کا چھوڑ کا ہجرت نہیں کر ہجرت میں نکل سکتا تو کم از کم باہر کی دنیا کو تر کر کے مسجد کو ہجرت تو کر سکتے ہجر ہجرت کی ہے دوسرا اسلام کا حکم یہ ہو گیا اپنے بنی ساحل کے لیے کہ اب تم نے ہجرت کرنی ہے اس خطے میں جانے کے لیے جہاں آزادی سے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کیا جا سکے اور آزادی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا جا سکے جس وقت بنی اسرائیل ہجرت کے لیے تیار ہوئے جب آدمی اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ کن عمل ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فیصلہ کن حکم نافذ ہوتا ہے اس پر مسئلہ نے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور میں جانے والا اللہ, اللہ کا فیصلہ ایسا تھا کہ رات راستہ بھول گئے پھرتے پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو بچا کر نہ نکل سکے بنی صحیح کو نہ نکال سکے ایسے حال میں اللہ لا کر کھڑا کر دیا کیا کہ آگے جو ہے تو بھائی راہ ہے پھر یہ جو تو فرونی آئے ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ یار مسلسان کہا کہ انداز رہے ہیں کیا ہوگا جی کے ساتھ فرون آ رہا ہے یاد آ کہاں کو رہے ہیں آپ یا, یا کرتے اللہ ابیال مستع اسلام کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے ان کو الہی پروگرام کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا عمل ہوگا اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور نتیجہ ضرور سامنے آئے گا کہ جب ان بدنی نے اللہ کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے رستے میں نکل گئے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں یہ مغرقون یا بجرکور ہو جائے اور سوال ہی پیدا نہیں پر فرحان غالب آ جائے اس سے مغلکون فرعون نے ہونا بات گیا تھا کہ غرق, غرق ہو رہا تھا ون تم تم ضرور تو دیکھ رہے تھے اس کا غرق ہونا بھی ایک بڑی خوشی کی بات تھی میں کوئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مزید لطف اٹھا رہے تھے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تلا ڈبو رہا تھا ڈبوئے گئے ڈبونے کے بعد جو ہے تو پھر آگے نکلے تباکین کی خواہش ہوئی کہ جس طرح سے کی امریکت تھی اس کے حکومت تھی اس کا سکا چلتا تھا سا سارا یہ باتیں ہمیں بھی حاصل ہوں تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا عمر آیا اب اس کے لیے جو ہے تو تم نے قوم جبارین کے ساتھ جا کر قتال کرنا ہے کیونکہ شخصیت کی تعمیر کی تکمیل تب ہوتی ہے جس وقت بس صابن اصل صاحب ابدر رائے وقین میدان جنگ میں جم کر لڑنے والے جب بنتے ہیں یہاں جا کر سکتی کی تکمیل ہوتی ہے تو <تصفح> لہذا آگے جو ہے تو ایک علاقہ ہے قوم جبارین کا اس میں تم جا کر حملہ کرو ان کے ساتھ کتال کرو اور کتال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے غالب کرے گا مزلا اسلام نے بارہ قبیلے تھے ان کے سردار مشی علیہ اسلام کی نگرانی میں بھیجے جا کر جو ہے تو حالات معلوم کر کے آئیں تاکہ ان کے سامنے حالات رکھیں ان کا حوصلہ بڑھے اور ان کی ہمت ہو جان کرنے کی لڑنے کی ہمت ہو کی. سارے گئے آلات وغیرہ دیکھے فیوشر علیہ صاحب نے سب کو سمجھایا کہ دیکھے ان کی, ان کی جو باتیں مشکل ہیں وہ نہ بتانا ڈیل ڈول کد کاٹ ان کا ان کی پیاری اتیا اور باقی چیزیں ان کا تذکرہ نہ کرنا ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جس سے کہ اپنے لوگوں کا افسا بلند ہو جی ان کا مرال ہائی ہو اور ان کی ہمت بند ہے اور یہ جہاد کے لیے تیار ہوگا ٹھیک ہے جی بالکل جیسے آپ پر ہیں ٹھیک ہے بھائی فیوچر اسلام کی نگرانی میں ساری جو ملاقات کی ہے سارے جو کی ملاقاتیں ہوئی کوئی بات کہتے رہے جو انہوں نے ان کو بتائی. پھر جب اکیلے کھیلے ہوئے تو اکیلے کھیلنے کا کوار تو آپ سے بات کہہ نہیں کرتے تھے جیسے جیسے کے لیے جا رہے ایسا تو ان کا ہے ایسی ان کی صحت ایسے ان کے حالات ہے. ساری ساری, ساری کو اسے اور صحیح پک کے جیسے سامنے کھڑے ہو کر اس جوڑ کے جوش کے ساتھ تقریر گیم کے درمیان اپنے کپڑے پھاڑے لیکن یہ گلابی میں وقت گزارے ہوئے جو لوگ تھے یہ ساری بات سے قدر متاثر نہ ہوئے کیوں کہ ان کی تربیت جو تھی وہ و صا صاحب وا ہیلباس کی سطح تک پہنچی ہی نہیں ان کی تربیت اس مقام تک پہنچی ہی نہیں تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا مزہ ایزا بند رب کا پکا دلا ہا ہونا کا ہے جہ تو اور تیرا رب تو جا کر لڑیو ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے ہم لڑنے والے نہیں کہ بنجان اللہ ان کے لیے وادی سیاح میں چالیس سال مزید بھٹکتے رہنے کا فیصلہ ہوگا کہ صبح چلتے رہے شام تک چلتے رہتے نکل ہی نہیں سکتے ایسی بن جانب اللہ عن پر سختی آ گئی نکلنے کے حالات ہی نہ رہے اور چالیس سال میں فرون کی وقت گزاری ہوئی جو نسل تھی ان کی وفاتیں ہوئی اور نئی نسل پیدا ہوئی آزادی کے خدا میں نے سانس لیا صحرائی زندگی انہوں نے گزاری اور بنیادی طور پر انہوں نے جہت و جہاد کے مضمون کو سنا اور ان کی شخصیات کی تعمیر ہوئے اسے مسل اسلام کی وفات ہو گئی ہارون الاسلام کی وفات ہو گئی اور پھر جے قوم جباری کے ساتھ یوش علیہ اسلام کی زیر, زیر قیادت یہ لڑنے کے لیے گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو, جو, جو جہاد یوش علیہ السلام کو تا کیا ہے وہ سارے انبیاء علیہ مسلح میں مثالی ہر ہر ایک کی کوئی نہ کوئی صفر کوئی نہ کوئی خصوصی ہے تو سارے امبیال مسائل میں مثالی اور یوشا علیہ السلام کا جہاد سارے امبیال مسلاسان میں مثالی جہاد اس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد یوشا عطا ہے فرمایا سورج دو کبھی نہیں رکا ہے سوائے اس دن کے جس دن یوشا علیہ السلام عرب مقدس کو فتح کر رہے تھے ان کے سارے دن کی کوشش ایسی جگہ کو پہنچی ہوئی تھی کہ آپ اگر اس کو چھوڑ کر اصر کی نماز پڑھتے ہیں تو سارے دن کے کری کرائی کوشش جو وہ ختم ہوتی ہے آواز کو جاری رکھتے ہیں تو اصر کی نماز قدا ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک پر نے سورج کو وہیں روکا اور روکا کہ یوشا علیہ السلام نے اس مارکے کو سر کیا مکمل کیا فتح کیا اثر کی نماز پڑی اس کے بعد سورج نرکت کی اس نے سورج روکر حاصل دے کر اس کے بعد سورج گرو ہوا یہ سال کی کوئی تاریخیں ہیں اس میں کوئی دن ہے، کوئی تاریخیں ہیں، کوئی وقت ہے اب بھی اسے بات فکر کو پہچانتے ہیں اس میں مکمل کرتے ہیں ابھی بھی اس کی تاثیروں کا حاصل کرتے ہیں کو خاص وقت ہوا ہے کائنات پر گزرا ہے تو محسن بھائی اور دوستو میں اور تو تو مسجد کی نماز کی تربیت پر نہیں ہے میں اور تو تو صبح کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کی تربیت پر نہیں ہے میں اور تو تو حلال حرام کی تمیز کی تربیت پر نہیں ہے سے ایسا کرام دار لائے الحج بہین والے حالات کی تو اکواد کرنا میں تو کیسے کر سکتے ہیں اور معاف کریں یہ بات میں آپ سے کہہ دوں کہ بہت دن میں کوئی آدمی ہے اپنی مرضی کے دن پر چل رہا ہے اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح رہنمائی لے اور اس شخصیت کی تعمیر کریں میں سچ بتاؤں گا آپ کو کہ جی ڈی کے فہم نہ نہیں کی وجہ سے بڑے بڑے نقصان ہم اٹھا لیتے ہیں آخرت کے لحاظ سے کوئی ثواب نہیں ہوتا اور باتوں کو بڑی معمولی سمجھ کے ہم کو کر رہے ہوتے ہیں آخرت کے لحاظ سے عظیم نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی صاحب سے بھرو بڑے لیکن والد صاحب نے کہا کہ جی میں جی بی فنڈ کا سود ختم کرا کے آ گیا تو والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ کیا کہتے تھے سمجھاؤ میں نے کہا آپ کو نیکجی کا سواب ضرور ہوا ہے لیکن آپ کو آپ نے اپنے اچھے خاصے پیسے ضائع کر لیے تو یہ کیا سو میں نے جناب علی مسئلے کے تحت وہ سوٹ تھا ہی نہیں وہ ایک بادل نظام ہے بادل نظام کی حکومت میں آپ لوگوں کو ملازمت پر رکھا ہوا ہے آپ کے پیسے جبری آپ سے کاٹ کر انہوں نے سود میں داخل کیے ہوئے ہیں سود برو کمائی کر دی ہے اسلامی حکومت اور وہ کمائی کیے ہوئے آپ کو تنخواہ معاوضے میں دیتی ہے آپ کو کوئی مفت تو نہیں دے رہے جی فنڈ پر جو سوٹ لگا کر دے رہے ہیں آپ نوکری کے نتیجے میں دے رہے ہیں مسئلہ ہے باقاعدہ فکر کا مسئلہ ہے کہ آپ کا جی فنڈ سو روپئے جب نہیں کٹ پا تو آپ نے کہا دو سو کاٹا کر رہا. تو سو جو مزید آپ کٹوا رہے ہیں پر جو لگ رہا ہے والد صاحب نے کہا کہ اچھی خاصی قربانی کر لی نیت کا سواپ اس کو ضرور ملا لیکن امل کا خواب اس کے کوئی کچھ بھی نہیں دینی دی عمل تھا ہی نہیں ہاں جی وہ دینی دی عمل تھا ہی نہیں اور دوسری طرح پر اتنے بڑے قبیلہ گنام کر کے آ جاتے ہیں ہم پتہ ہی تھا کہ خلاف کیوں کی ہم نے بس مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں کلب ہم نے پڑھ لیا ہے جو چلتے پھر سارے بات ہے اس سے ہم نے کرنا شروع کر دیا ہم نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں سر میں نے سرکاری گھر کی لکڑی خشک ہو گئے تھے گر رہے تھے خطرہ تھا کسی کے سر پر گر کر نقصان نہ پہنچانے کو کاٹا اور لکڑی ساری جمع کی خیال آیا کہ اپنا مال دیا کسی کو مفت بھی دے دیا کوئی پرواہ ہوتی سرکاری چیز پر تو بیچ کر اچھی قیمت پر سرکاری خزانے پیسے جمع کرتے ہیں کرنے ہوتے ہیں کو ہمیں لے جانے کے لیے میں نے ایک وہ لے کر آیا ریڑا اتنا بڑا اس کو ٹٹو ہے اتنا بڑا جسیم اس نے دیکھا ان کو اس نے کہا کہ میں تین پھروں میں لے کر جاؤں گا اور اتنے روپے مزدوری ہوں ٹھیک ہے اس نے ایک پیرا پھیرا کیا اس کو نظر کے تین تینوں پھیروں میں ٹٹو نہیں لے سکتا اور یہ جو ہے تو مزہ نقصان ہوئے بھاگ گیا گیا دوسرا ایک ریڑا دیکھا اس کی ایک چھوٹی سی گھوڑی ہے اس کو لے کر آیا تو اس نے کہا کہ میں نے کہا وہ کہ آدمی نے تین پھیرے کا کہا تھا اتنے پیسے کہا تھا تو اس نے کہا بس مجھے بھی اتنے دے دیں تو میں لے جاؤں گا اس سارے ملبے کو ایک پھیرے میں ڈال ڈالنا ہے کہا لگ ہوںف کرو جانور پر ظلم نہ کرو اتنا بڑا اس کا ٹٹو تھا وہ نہیں لے جا سکتا تھا آپ کی اتنی چھوٹی سی گوڑی ہے اسے تو. دو پھیروں کھائی کر کے ڈال دو چھوڑا اس کا ٹٹو تھا ہماری سردی ہے آپ ہے ایسے باندھا وہ ٹسٹو تھا اور ہماری سن کے تربیت یافتہ گھوڑی ہے ابھی آپ کے سامنے کھینچے گی آپ دیکھیں گے باقی دو پہرے سن ڈالے سے کہا آپ کشے میں کھڑی ہے ذرا میرے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے دیکھا دینے پکی سڑک پر کھائے تربیت میں نے مثال بیان کی ہے اس وقت سے کہ ہم اور آپ دیندار ہیں بھی لیکن غیر تربیت یافتہ ہیں میرے بھائی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتر دے کا آدمی جو دین پر عمل کر کے اللہ کی جلال سے جو نتائج حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے ہمارے رائے والے بھائی از اللہ صاحب ہیں نا ایک دو خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں ہم سب سے ہم کو سکتے سنا رہے تھے ہم نے کہا کس طرح ہوا میں کہہ رہا کہ میں اس کا طالب علم تھا کہ دوست میں نے کبھی زندگی میں اس انگریز کے دور میں ڈاڑھی نہیں ملائی اور جماعت کی نماز نہیں چھوڑی اور اس دوران میں دین کی باتیں لوگوں کو کہتا سنتا رہا کہ فارغ ہونے کے بعد بی کرنے کے بعد نوکری کے لیے دہلی آیا دہلی کسی نے کہا, کہا کہ یہاں ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں ان سے ملنا چاہیے کہتے میں چلا گیا بسیم نظام الدین اعظم سے ملنے کے لیے اور نے مجھ سے کہا کہ برفردار آپ کچھ وقت ہماری جماعتوں کے ساتھ دیں تو میں نے کہا چلو ہم دس دن دہ دیتے ہیں کیسے ہمارا خیال یہ ہوا کہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ہمیں جماعتوں میں بیچ رہے ہیں تاکہ ہم تقریریں کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور تبدیل کریں اور جن کو پھیلائیں اور جن کی محنت کریں کوشش کریں نکلے گا. تو جو دس دن میں نے لوگوں کو سا... ان کے ساتھ گزارے تو وہ پھر کے بعد لفاظ تھے تو اس سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیتو اچھا بھائی تو ایک اچھی خاصی بدماشی کی زندگی گزار رہا ہوں زندگی کی ان ساری دینی زندگی کے جو کرتی کی جو میں نے سنسکرم کر دیا ان کی فرق کے سامنے جب میری ذمہ داری آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری زمینداری کی زندگی نہیں وہ تبلیر کرنا تقریر کرنا تو بعد کی بات ہے پہلے تو مجھے اپنی اصلاح کے لیے سیکھنا پڑے اوکے پھر نیت کی اپنی اصلاح کی اور اپنی اصلاح کی نیت کر کے وقت دیا یہ آپ کا ساتھ سنا ہمارے ایک عالم ہوتے تھے بڑے مکر ایسی تقریر کرتے ہیں سو جب سمے کہ آدمی برلاتا تھا خود سے براتا تھا میرے بھائی کے دوست تھے وہ بھائی ہمارا جو ہے کبھی کبھی تقریب والوں کے ساتھ جاتا تھا تو, تو یہ اس کا مذاق اڑاتے مولی صاحب کہا کرتے تھے کہ گارج لے کر آیا ہے پولیس ہمارے علاقے میں جو پولیس کی نفری گرفتاری کے لیے جاتی ہے نا اسے گارج کہتے ہیں اس علاقے کی زبان کہ پولیس گارج لے کر آیا ہے تو خیر ایک دفعہ جو ہے تو یہ سم واقع وہ کرتے مذاق اڑاتے اڑاتے نے اڑا کہا چلے ایک دن میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تمہاری تقریر بھی سنوں گا خود نانی گراج مکر آ کر سبجنوں کا بیان سنا اور چالیس دن بیٹھی اور چالیس دنوں میں خط لکھا روتے بھی تھے خط بھی لکھا لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے کہ مجھے تو نماز پڑھنے میں نہیں آتی تھی میں اب آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک وعالہ مجھے نماز پڑھنا سکھا کیونکہ جب ان کا دین کسی کسو کسوٹی کی پرکھ پر آیا کسوٹی پر اگر پرکھ دیا نا تو تب پتہ چلا کہ میں کتنا پانی میں ایک بزرگ کا واقعہ نے کہ ایک روپیہ لے کر دکان پر سودا لینے کے لیے گئے دکاندار نے کہا بابا جی آپ کا روپیہ کھوٹا ہے وہ رونے لگ گیا کہا کہ کوئی غریب آدمی ہے سیاح روپیہ تھا رو رہا ہے میں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کو چیز دے دیں گے بارہ روپیہ آپ کا کھوٹا ہے اور رو رہا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نگاہ میں تو اتنا ارسد کو کھڑا ہو پیار سمجھ کر رہا اپنے ساتھ لیکن جب فرق والے کے آگے آیا تو آپ نے سو جی کہ کھوٹا ہے مجھے تو رونا بڑھائی اس بات پر آیا کہ سارے کے سارے میرے حمایت کو میں جی وہ چل ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ کے ساتھ مجھے بھائے اور وہاں اس بات کا اعلان ہو گیا کہ کھوٹے ہیں پھر میں کیا کروں میں تو اس بات پر رو رہا ہوں رو میں اس بات پر رہا ہوں ہمارے ساتھی جی نے کہا فلاں ہمارے ساتھی جی بڑا دن ہے اور پرانے جگہ پر ہے اور اس کا جو ہے تو انٹرویو ہونے والا ہے اس کی ترقی ہونے والی ہے فکر دعا کریں کہ, کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی اللہ کیوں ترقی نہیں ہوگی یہ اتنا دن آدمی تو ہے لیکن اوجوب میں مبتلا ہے کیسے اوجوائے یہ اپنے آپ کو دنجار سمجھتے ہوئے باقی لوگوں کو سب تک سمجھ رہا ہوں ہمارے صاحب خالد ازر خالد ازر خالد ازر صاحب وہ ہمیں تقدیف سے مبتلا ہے وہ ہمیں تقدیس سے مبتلا ہے تو خود اب کہہ رہے تھے کہ میں تو ان پڑھ ہوں عالت مجروبیت کی بھی ہے. کہتے مجھے کسی آدمی کے بارے کسی عالم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیں تقدیس سے مبتلا ہے کہتے میں گیا اور مجلس میں ہی میں نے کہا کہ آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے اور اس نے کہا گیا وہ ہمیں تقدیس میں تقدیر مبتلا ہے تو دوسرے کہا کہ آپ کی ٹھیک بات کہی ہے یہ اپنی لکی کی وجہ سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اپنی نیکی کی وجہ سے اپنی نماز روزہ حج کی وجہ سے اپنے آپ کا پھر سمجھتا اپنے ایک مقدر سستی ہونے کے وہ مبتلا اور دیندار آدمی کی جب تک یہ بات نہیں ٹوٹتی ہے اس وقت تک اس کو اللہ کا قرب اللہ کا صحت نہیں ہوتا پورا دن پر عمل کرتے ہوئے نہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو گٹھیا سمجھ میں آتا ہے کو اپنی جات نظر آتی ہے تمہارے مولی صاحب آیا کرتے کہتے بوں گا ملیاان ہوں گا امیاان تو میں اس سے ڈانٹا پٹ کیا ملک صاحب جب تک مولیان امیاان کی بات ہے نہیں دکھ لوگ نا الگ الاکنگ جب تک دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں آلے موتے ہوئے دن سے گٹیا ہوں انامیوں سے اور وہ شاضل ہیں کیا پتہ میرے بھائی کس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کس کا خاتمہ ایمان پر لگاتا ہے کے پاس اس کے بعد بات کی جائے تصدیق ہے اس بات کی گارنٹی ہے تو کوئی پتہ ہی نہیں اندر سے جب یہ بات ٹوٹتی ہے سب اللہ کا تعلق آپ ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں تصدیق مبتلا ہے ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو تربیت کے دورانیے سے گزارنا ہوتا ہے تربیت کے دورانیے سے گزارنا ہوتا ہے کہتے پہلا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے انسان پر اصلہ کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے اسلح کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے ایپ اپنی کمیاں اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں اپنے ایپ اپنی کمیاں اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں یہ فضل و کرم کا جانے ملنا پہلا قدم ہوتا ہے پھر دوسرا قدم یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے ان کے بارے میں مشورہ کرتا ہے ان کو اپنے آپ سے نکالتا ہے دور کرتا ہے پھر جب شخصیت سے کمیاں کوتہیاں اور برائیاں دور ہوتی ہیں تو سب آدمی کی شخصیت بنتی ہے دف رضائل حصول فضائل کیبل ارسد لال چینا ریا یہ گندگیاں جو باتوں میں ہیں ان کو دور کرنا ہوتا ہے اور صبر شکر اخلاص یہ حاصل کرنا ہوتا ہے اور ایک ایک صفت کے ایک گندگی کے نکالنے کے لیے ایک ایک صفت حاصل کرنے کے لیے دنوں مہینوں سالوں کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنے کے بعد یہ بات نکلتی ہے اضر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی بیت ہونے کے لیے آ گیا اور تارہ اس کا کرایہ کہ یہ بغداد کا ملک التجار ہے فلاں بازار کا ملک التجار ہے چیمبر آف کامرس کا پرزیڈنٹ پر چیمبر آف, آف کامرس پورے بازار کی جو تنظیم ہے اس کا صدر یہ ہے تو سب سے بڑا تاجر ہوتا ہے انہیں کو صدر بنایا جاتا ہے جو بڑے دو تین حفیظ کے آدمی ہوتے ہیں تو اللہ والے جو تھے اللہ والے بیت کرتے ہوئے آج کل کے دور کی بیت تو ہے نہیں ہے, ہے کہ بیت کرنے والوں کی نفری کو جمع کیا کرو تاکہ شکرانے والے آنے والے شکرانے زیادہ ہوں اور ان کا بھی کام چلے ہمارا بھی کام چلے اللہ والا ایسی بیت نہیں کیا کر اور بیت کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دینی عالج اپنے آپ کو اس بات کے حوالے کریں جس کے بعد میری زندگی اس کی مرضی پر ایسے ہوگی جیسا کہ مردہ زندہ کے ہاتھ جا پائے اب اس قبر کے لیجیے میرے سارے معاملات ہوتے ہیں بیٹ اس کی اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے دی اور کلمات وہ بول دیے یہ صورت بیت ہے میرے بھائی حقیقت ہے بیت اپنے آپ کو کلی طور پر اس طرح والے کرنا جیسا کہ مردہ زندہ کے حوالے ہو ہوگا نابینا بینا کے حوالے ہوگے تو اللہ والے لوگ سے آدمی کو دھوکے میں نہیں رکھتے تھے انہوں نے باتوں پر نگاہ کی تو اندازوں کو کہ قبر سے بھرا ہوا ہے اتنے ایک آدمی اخروٹوں کا ٹوکرا لے کر آ گیا آج میں تو عظر صاحب نے اس والے کو تجار کو کہا کہ آپ یہ اخروٹوں کا ٹوکرا لے کر جائیں جس بازار میں آپ کی دکان ہے آپ کا دفتر ہے وہاں پر آپ آواز لگائیں کہ ایک روپئے کی سیر ایک روپئے کی سیر یہ فروخت کر کے آ جائیں پھر آپ کو بیت کریں گے کہ اللہ اکبر میں اور یہ کام کروں اللہ اکبر میں اور یہ کام کروں نے کہا اللہ اکبر کا جملہ جو ہے کو نے اس کے بولنے سے آپ کافر ہو گئے ہیں اللہ میں اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا میں آدمی اللہ اکبر بولنے کے عادت ہو چکی ہوتی ہے نا اللہ اکبر اتنا میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں جا کر خوش بیچ کیا جاؤں وہ تو میرے بھائی جب تک یہ بات مجھ سے ٹوٹے گا نہیں اللہ کا تعلق نہیں آئے گا ذکر جمتا نہیں تو جمتا نہیں ذکر جمتا نہیں اللہ کا تعالق جمتا نہیں حضرت نظام الدین نظام الدین رزیار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیت ہونے کے لیے لوگ آئے بیت ہونے کے لیے آئے تو وہ اندر بیٹھے ہوئے باہر آ کے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کا تالاب اس مسجد کے تالاب سے بہت بڑا ہے ملے کیسے آئے آپ کا ہم بیت ہونے کے لیے آئے ہیں اچھا آپ جا کر اپنی بسر کے تالاب کو بھی ناپ کرائیں اور اس تالاب کو بھی ناپیں بتائیں پھر کون سا بڑا ہے گئے ناپ کیا ہے تو ان کا تالاب ایک بارش بڑا تھا ان نے آ کر کہا کہ ہماری بسر کا تالاب ایک بارش بڑا ان نے کہا ہو آپ تو کہ بہت بڑا ہے آپ لوگوں کی طبیعت میں مبالک ہے طبیعت میں احتیاط ہے ہی نہیں اور اس کی طبیعت مبالک احتیاط میں اسے ہم بیت نہیں کرتے ہیں آپ جائیں اپنے کام سے نفرت اللہ بات سیکھی ہے کہ بیت تو نہیں کی لیکن مارفات کا عظیم خزانہ ان کو دے دیا آہندہ زندگی کے لیے مبالغہ کو ترک کر کے حقیقت پسندانہ زندگی کے سبق دے دیا مبالغہ کو ترک کر کے حقیقت پسندانہ زندگی کا سبق دیا انت. ہمارے بہت بڑی شفیع گزرے مفتی یسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جامع لاہور کے بانی اس وقت پاکستان کے پاکستان میں جو تین چار مدرسے چوٹی پن ہیں جی دارالعلوم کراچی مفی شفیع صاحب کا اور بولان سلیم اللہ خان صاحب کا اور جامع شفیع اللہور چار مدارس الار مدرسے ہیں پورے پاکستان میں یہ بیٹھ ہونے کے لیے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کیے صارف اپنا کرایا تفصیلات پوچھنے عالم میں دورہ کیے انہیں دورہ کاٹ کیا دورہ نے نئے عدیشوں کے پاس کیا ہو مودی صاحب آپ کا دورہ پہلے حدیثوں کے پاس ہوا ہوا ہے آپ دوبارہ جا کر پھر دورہ کریں دیکبل نے دورہ کریں کہتے ہیں میں دورہ حدیث کیا ہوا مدرس عالم دوبارہ کیا میں نے داخلہ لیا اور پھر دورہ حدیث کیا دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد پھر عادر خدمت ہوا تو اور نے کوئی نماز پڑھوائی ہے کوئی امنی پڑھائی کو مودی صاحب آپ کی تو تجویز درست نہیں ہے آپ تجویز درست کر کے آئیں پھر آپ کو بیگ کریں تو کہتے میں گیا آپ نے چھوٹی عمر کا کاری صاحب پکڑا اور اس کی شاگردی اختیار کی اور اسے تجویز کی تھی پرنوی درست کیا فیسے میں حاضر ہوا حاضر کہ میں نے تجویز بھی درست کر لیا بہادر میں بحث کریں تو بوری صاحب نے سنا آپ کی دو شادیاں ہیں دونوں بیویوں سے لکھا ہوا لائے وہ ہو گئے کہ دونوں کے آپ حقوق ٹھیک پورے کر کے دونوں آپ سے راضی پھر واپس کرتے دی پھر واپس آئے دونوں سے لکھوایا اور لکھوا کے لے کر لے گئے جب لکھوا کر لے کر گئے تب بیٹھ کیا ہے اور پھر اللہ کی کسان ایسے کامل ہوئے ہیں ایسے کامل شخصیت ہوئے ہیں کہ اس پاکستان میں عام لوگوں سے لے کر اہل حکومت تک پر تک پر آپ کا خیز آیا ہے اور ایسے جی گری باز میں گزرے ایک کام جو تھی وہ ایسی سڑ گئی تھی یہاں سے آ کر ران تک سڑ گئی تھی ختم ہو گئی تھی اور اس کا آپریشن کرا رہے تھے تو تفاقت جو نشہ دینے والا ڈاکٹر تھا کرنل زیاؤلہ وہ بھی مرید تھا ان کا اور جو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر تھا جو کا کرنل امیر الدین وہ بھی ان کا مرید تھا اور جب ان کا آپریشن کا آپریشن ہونے لگا آپریشن ان کا بغیر نشے چھپتی تو سید سلیمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے کہتے ہیں یہ کیسے آپ کا پیچھے نشے کے بغیر ان کے سونے میں خود میں نے پڑھا سلمان نزوی رحمد اللہ کا سوال ہے وہ بھی حسن صاحب اس وانے میں لکھا ہوا ان کی سوال لکھی ہے ابداب کے ایک ہیں مولانا حبیب رحمان تھا ان کی لکھی اس وانی میرے کو خانے میں ہے وہ کتاب انہوں نے کہا کہ بس اتان کے کٹنے پر جو آج وہ سواب اور نیم سے منجان بلّہ ملنے کی امید تھی اس کا دھیان جمایا اور اس دھیان میں محبیت ہوگی بس انہیں نے ٹانگ کاٹ دی تو کرنل دیولا صاحب نشہ دینے والے ڈاکٹر جیسے نبز پر ہاتھ رکھے ہوئے اگر واخر موجود رہے کوئی فرق بھی آیا اور کرنل میرودین صاحب جو ہے بابا سرد بھی گزرا ہے اسپتال کا سرد گزرا ہے فری اور प्रोफेसर مرٹس گزرائے ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ ڈسک کا پروفیسر رہا ہے اور اس کے بعد بھی بعد آپریشن کرنے کے لیے آتا تھا کرن اور اگر صاحب رحمت اللہ علیہ کا مریض تو کہہ رہے اس حال میں آپریشن ہوا اور بس پان کاٹ اللہ نے وہ قرب رضا فرمایا وہ ترقی نصیب ہوئی تو محترم بھائی اور دوستو صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق کو ارزان کیا ہوا ہے ہر ایک کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں اور ہم اور آپ آگے اگر بڑھ کر کوشش کر لیں محنت کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تعلق کو اور ہر کسی کے لیے ارزانی کرنے کو تیار ہے اور دنیا اور آخر کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازنے کے لیے تیار ٹھیک ہے اس کو سیکھنے کے سلسلے اسی سیکھنے کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں ہمارے سلسلے کی میری ذکر ہو رہی ہے ہر ہفتے ہوتی ہے ہر ہفتے ہر ہفتے میں جمعے کے دن ہوتی ہے ہر ہفتہ جمعے کے دن ہوتی ہے اور اب آدمی آہستہ آہستہ جب بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ آدمی سے لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے سچ بات ہے میں پہلے دن جب آپریشن کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا نا مجھے خود یاد ہے کہ جو مریض آیا تھا آپریشن کے لیے رات کے ایمرجنسی کا کیس تھا اس کے پیٹ میں کسی نے چھرا مارا تھا ایسے پورا پیٹ پھٹا ہوا آندیاں نیچے لٹک رہی ہیں میل کے نیچے لٹک رہی ہیں اس کو میل پر ڈالے ہوئے مجھے دیکھتے ہی سر ٹکرایا اور بے تارے ہونے پہ اور باہر نکل کر لیٹ گیا جب اسی کو بار بار کرتے رہے تو اب اس کو کاٹتے <س province> بھی تھے گاٹتے بھی تھے باتیں بھی کرتے تھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی بار بار کرتے آدمی اصل لیتے, لیتے, اثر لیتے, لیتے, لیتے, لیتے آخر مضبوطی آتی ہے آتی آتی آتی ہمارے برخودار جاؤ آئے عربی میں سلیکٹ گھر والی بھی آئے خود بھی آیا تو بھی آئے کہ کیسے آئے اس نے کہا اس طرح ہے کہ ہمارا پیرا جمپ کورس ہونے والا ہے ابھی یہاں سے جمپ لگاتے ہیں نا اس کی ریا ہوں تو گھر والی میری یہیں پر رہے گی آپ کے پاس اور میرا کورس ہے شروع ہو گیا اس کا کورس شروع ہو گیا اس کا کچھ دنوں کے بعد آیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا انسٹرکٹر کہہ رہا تھا جی کہ جب آپ جمپ لگائیں گے نا اتنا مزہ آتا ہے آدمی کو اتنا لطف آتا ہے کہ پھر الحال کو پتہ چلے گا کہ پرندے کیوں گاتے ہیں جب کہ کے ہاں اڑ رہے ہوتے ہیں جی تو مجھے دل میں خوشی ہوئی میرا کہنے کہ انسٹرکٹر بڑا اچھا سمجھدار آدمی ہے کہ اس نے کتنا جذبات بنایا ہوئے جمپ لگانے کا دوسرے دن گیا شام کو واپس آیا سے کہا جی آج جمپ ہوئے اور جمپوں میں دو آدمی مر گئے جمپ کے دوران دو آدمیوں کی موت ہو گئی گھر پر نہ کہنا ٹھیک ہے اس دن نہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی دوسرے دن آیا اس نے کہا جی آج جمپ ہوئے آج ایک آدمی مر گیا گھر پر نہ پتانا ٹھیک ہے جی اس سے دو سچہرا اترا ہوا ہے پریشان میں بڑا خپا ہے میں کہا دیکھیں بر خدا آپ تو ملک کو قوم کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے آگے گئے ہوئے ہیں موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آئے گی نہیں لکھی ہوئی ہے تو تو بجا نہیں سکتا اور آپ تو جہاد کی نیت کریں اللہ کی رضا کی نیت کریں بس خوش ہوں گے اور اگلے دن جو گیا تو اس نے واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ الحمد میرا جم کامیاب ہو گیا آج ہے کوئی یاد کر نہیں یہ بلخا جم کے لیے آپ جم کے لیے آئے تو کون آئے بات آپ اور دنوں خاص طور سے میں ساتھیوں نے دعائیں کرائیں کہ ہمارے جمپ ہو رہے ہیں آرمی والوں کے خاص طور سے دعا کریں کہ اللہ کریں کوئی حادثہ نہ ہو تو اللہ کی شان ساتھی اسے متوجہ رہے کہ اس گروپ میں کوئی حادثہ نہیں سارے کے سارے صحیح سالب جمپ کر کے نکلیں۔ نکلے تو اسے میں نے کہا کہ جمپ کرنے میں کیسے آدمی یہ مر جاتے ہیں آپ نے غور و کیا وہ جگہ جب جمپ لگاتے آدمی کل ڈھائی منٹ ہوتے ہیں زمین تک آنے میں تو ڈھائی منٹوں میں آج آدمی بدرود شہر کی طرف جب دیکھتا ہے نا تو بعض آدمیوں کی کو کہتے ہیں اس کی فکر غلط ہو جاتی ہے اس کو وقت کا احساس نہیں رہتا ہے تو چھتری کو ایسے باقی کھلتی نہیں اگر کھلے بھی تو خریدنی ہوتی ہے اور یا بعض اوقات ایسے آدمی ہیں جس آدمی کا حوصلہ پورا مضبوط نہ ہو تو بعد کو جب جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے جلدی نہ سے کام خراب ہو جاتا ہے کھلتی نہیں پر جس کے بہت اللہ ہے لکھی ہوگی اس کو ٹال کون سی تو یہ کر رہا تھا آپ کی قدر میں اتنا مشکل کام جہاز ہے چھلانگ لگانا لیکن جب آج میں لوگوں کے ساتھ ایک مہینہ اور نے کہا جی میرا خیال تھا کہ آج آئے کل جمپ ہو جائیں گے چلے جائیں گے تو ایسا کہاں ہوتا ہے ایک مہینہ مسلسل ان لوگوں کی سو اٹھانی ہوتی ہے جو جمپ لگائے ہوئے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے دوڑاتے ہیں جیپ کے ساتھ باندھتے ہیں جیب طے چل ہوتے ہیں اپنا پیچھے گسیٹتے ہیں جس سے کہ دل جس کا کمزور ہو تو فلاپ ہو جاتا ہے گر جاتے ہاتھ جوڑ لیتے جس کا دل مضبوط ہو ہوتا پھر جمتے ہیں کہ پھر دس فٹ سے بیس فٹ سے تیس فٹ سے چالیس فٹ سے چلانیاں لگواتے ہیں جی پاکستان میں غریب ملک کے نیچے بھوسے ہوتے ہیں الگ کا شکر ہے ہمارے پاس گھسا ہے گندم تو اس گھسے پر باقی لوگوں کو تو بڑے بڑے فارم نیچے لگائے ہوتے ہیں اللہ کے سر سے ہم اپنے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں گھسا ہوتا ہے اس پر پرگے لگاتے ہیں اور پھر کرتے کرتے کہتے ایک مہینے کے بعد پھر اس کا حوصلہ بنتا ہے جس سے جمپ لگاتا ہے ایسے ہی میرے بھائی یہ اچاد کا جمپ لگانا کیا مشکل کام ہے سیکھنے کے لیے اور ڈاکٹر بننا کیا مشکل کام ہے اور پائلٹ بننا کیا مشکل کام ہے سب سے مشکل کام تو روحانیت کو سیکھنا ہے کہ تیرا باطن کبر کے تحت استعمال نہ ہو لالچ کے تحت استعمال نہ ہو ریا کے تحت استعمال نہ ہو یہ بات سیکھنا سب سے مشکل کام ہے زندگی شیخ مولانا لکری صاحب <تصفح> رحمۃ اللہ فضائی سرکار میں ابر قو مار راکین کا لفظ لکھ کر اس کی تفسیر <تصفح> لکھی ہے رقوع کرو رقوع کرنے والوں کے ساتھ آج بھی کروازی کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو آسان تفسیر ہے جماعت زمات باجمات پڑھو جب سب لوگ رکوع کر رہے ہو اور آج بھی کروازی کرنے والوں کے ساتھ اس تفسیر کی دونوں تصویریں اس حضرت اگر نے لکھا ہے کہ آج بھی کر کرنے والوں کے ساتھ اس میں کیا یعنی وہ لحاظ ہے کہ آج بھی کر تو کرنی ہوتی کہ آج بھی کرنے والوں کے فرمایا کی تصویریں فرما رہے ہیں کہ آج بھی کر کرنے والوں کے ساتھ آج بھی میں تب آتی ہے جب آدمی والوں کی جماعت کی سب اٹھاتے ہیں سب باتر میں توازو پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ایک عرصے دراز سوبت ہوتی ہے اس کے بعد یہ بات بات روم میں آشید. اسی کے لیے مجارف نظر یہ اللہ اللہ کرنا یہ ذکر کرنا یہ بیان کرنا یہ سارے کے سارے اس کے لیے ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوتی. ایک بار پیدا ہو گئی تو بس بیڑا پار ہونگی تقریریں تقریباً رہ گئی ٹھیک ہے ظاہر ذکر بھی کیا کرتے ہیں نماز نو بجے جی باقی پہلے اذان ہو جائے ذکر کریں گے تاکہ اذان دینے والے اذان دے دیں تاکہ پھر ذکر کریں پھر دعا کر لیں گے مختلف ان شاء اللہ جی آسا کرا تم نے تمہارا تو میرے کا مسئلہ ہی کمزور ہے کہ اللہ کریں گے پیاروں کریں گے مچھر خود تھے جی پیروں پر کاٹتے ہیں پیروں کو بھی کیاف بھی کیا